का तीसरा ड्रामा एंटिगनी तहरीर और पेशकश सैयद इरफान अली www.server555.com ٹگنی سے پہلے سوفوکلیس کے دو ڈرامے ایڈیپس بادشاہ اور ایڈیپس کلونس میں پڑھنا ضروری ہے ایڈیپس بادشاہ کو دیوتاؤں کی بد دعا لگی اور وہ ملک سے نکالا گیا کلونس کے علاقے میں یہ بادشاہ دنیا سے رخصت ہوا مگر دیوتاؤں کی بد دعا ابھی بھی اس کے خاندان پر اثر کر رہی ہے بہت سال گزر چکے ہیں کے بڑے بیٹے کو چھوٹے بھائی ایٹیوکلیز نے سازش کر کے ملک سے بے دخل کر دیا بدلے کے طور پر اس نے دوسرے ممالک سے مدد مانگی اور بہت بڑی فوج کے ساتھ اپنے وطن تھیپس پر حملہ آور ہوا جنگ ہوئی دونوں بھائی مارے گئے اب ان کا ماموں کریون بادشاہ ہے اور اس نے اعلان کیا ہے کہ اٹیوکلیس کی مکمل رسومات کے ساتھ تدفین کی جائے جب کہ اس کے بھائی پولونا کی لاش کو کوئی دفنانے کی ضرورت نہ کرے اسے جانور کھائیں تاکہ باغیوں کے لیے عبرت ہو پولوناس کی بہن اینٹیگنی نے یہ حکم ماننے سے انکار کر دیا اور فیصلہ کیا کہ چھپ کر لاش کو دفنائے گی چاہے بدلے میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے وہ اپنی بہن از مینی سے اس بارے میں بات کرنے آئی ہے میری پیاری بہن پہلے ہی کیا کم مصیبتیں ہم پر آئی ہیں کہ ایک اور اعلان کر کے ہمارے غم میں اضافہ کر دیا گیا ہے کریون بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ ایٹیو کلیز ہمارے پیارے بھائی کو اعزازات کے ساتھ دفن کیا جائے جب کہ ہمارے دوسرے پیارے بھائی پولوناس کی لاش بغیر کفن کے بے بےآسرا پڑی رہے کوئی اسے دفنانے کی جرت نہ کرے جانور لاش کو کھائیں دفنانے کی سزا سنساری ہے میں اپنے مردہ بھائی کی لاش کی بے حرمتی نہیں دیکھ سکتی تو فیصلہ کیا ہے کہ اسے دفناؤں گی کیا تم میری مدد کرو گی وہ ہمارا بھائی تھا پیارا بھائی از اینٹیگنی میری پیاری بہن ایسا مت کرو دیکھو ہم کس حال میں ہیں تقدیر نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہے پہلے ابو جان کی بادشاہت گئی کیسی بد نصیبی تھی کہ اپنی ماں سے شادی کر کے انہوں نے ہمیں پیدا کیا پھر اسی جرم کی پاداش میں اپنے ہاتھوں سے اپنی آنکھیں پھوڑ ڈالیں ماں نے خودکشی کر لی اور دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کو جنگ میں قتل کر ڈالا ہم دو بہنے بد قسمت بہنیں اس دنیا میں بے یار و مددگار پڑی ہیں کہاں طاقتور بادشاہ کہاں ہم دو کمزور عورتیں انٹیگنی ٹھیک ہے اب میں اکیلے ہی اپنے بھائی کو دفن کروں گی اگر تم کہو گی بھی تو میں تمہاری مدد لینے سے انکار کر دوں گی دیوتاؤں کا حکم ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد لاش کو احترام دیا جائے بادشاہ کا حکم برتر ہے یا دیوتاؤں کا اگر اس کام میں میری جان بھی جائے تو مجھے کوئی فکر نہیں بس اتنی درخواست ہے کہ اس بات کا کسی کو علم نہ ہو اس کے منع کرنے کے باوجود اینٹیگنی بھائی کی لاش کو دفن کرنے کا پکا ارادہ کر چکی ہے کریون بادشاہ نے ملک کے ممتاز لوگوں کو محل میں طلب کیا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہاں کا بادشاہ لیس تھا پھر ایڈیپس دونوں اس دنیا سے رخصت ہوئے آپ نے ہمیشہ ان کے ساتھ وفاداری کی ملک کی بہتری چاہی ایڈیپس کے دونوں بیٹے بھی ختم ہوئے اور اب میں ان کا رشتہ دار یہاں کا بادشاہ ہوں میں انصاف کا رکھوالا ہوں حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے اور دشمن کو سزا ایٹیوکلیز نے تھیپس کی حفاظت کرتے ہوئے جان دی اس لیے وہ ہمارے لیے بلند مقام رکھتا ہے جبکہ پولونا ہمیں قتل کرنے اور ملک تباہ کرنے کے لیے آیا وہ غدار تھا چنانچہ میں حکم دیتا ہوں کہ اسے مرنے کے بعد بھی سزا دی جائے اس طرح کہ اس کی لاش کو دفن نہ کیا جائے جانور اسے کھائیں کتے اس کی بوٹیاں نوچیں جو حکم کی خلاف ورزی کرے گا اس کی سزا موت ہے کورس بزرگ لوگ آپ کا حکم سر آنکھوں پر ایک سپاہی آتا ہے پریشان حال ہے میرے دل نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس نہ جاؤں بادشاہ سلامت مگر چونکہ میں نے یہ کام نہیں کیا اس لیے ہمت کر کے آپ کے پاس آ گیا میں بے قصور ہوں لہٰذا آپ کو مجھے معاف کر دینا چاہیے صبح ہم نے دیکھا کہ کسی نے پولونا کی لاش کو دفنا دیا وہاں کسی جانور کے نشان بھی نہ تھے جس سے ہم سمجھتے کہ وہ لاش لے گیا ہمیں کچھ معلوم نہ ہو سکا کس نے یہ کام کیا پہلے ہم پریشان ہوئے اور پھر فیصلہ کیا کہ آپ کو یہ بات بتا دینی چاہیے کورس بزرگ لوگ بادشاہ سلامت کہیں دیوتاؤں نے تو یہ کام نہیں کیا کریون لگتا ہے آپ کے دماغ درست نہیں ایک باغی شخص جو دیوتاؤں کی عبادت گاہیں برباد کرنے یہاں آیا دیوتا اس کے حق میں کام کیوں کرنے لگے مجھے معلوم ہوا تھا کہ کچھ لوگ میرے بادشاہ بننے پر خوش نہیں لگتا ہے انہوں نے ہی رشوت دے کر ایسا کروایا اے سپاہی اگر تو اس شخص کو پکڑنے میں کامیاب نہ ہوا جس نے ایسی جرت کی تو تیری سزا موت ہے بیانت موت تم نے پیسے لے کر یہ کام کیا اگر نہیں تو مجرم پیش کرنا پڑے گا سپاہی میں بے قصور ہوں مگر شکر ہے ابھی قتل نہیں کر دیا گیا یہاں سے جاتا ہوں اور مجرم تلاش کرتا ہوں سپاہی پھر محل میں داخل ہوتا ہے انٹیگنی کے ساتھ ہے سلامت یہ لڑکی لاش پر مٹی ڈال رہی تھی ہم نے پکڑ لیا شکر ہے مجرم کو پکڑا اور اپنی جان بچائی ہم نے لاش سے مٹی ہٹا دی تھی اور کچھ دور بیٹھ گئے کچھ دیر بعد طوفان آتا محسوس ہوا یہ عورت آنسو بہاتے وہاں, وہاں آئی جس نے لاش نکالی اس کے لیے بد دعائیں کی پھر لاش کو دفن کرنے کی رسومات کرنے لگی ہم نے پکڑا تو کہا کہ ہاں اس نے ہی لاش دفن کی تھی بالکل نہ گھبرائی شکر ہے ہماری جان بچ گئی کریون ٹھیک ہے تم بے قصور ہو جاؤ انٹیگنی تم نے لاش کو دفن کیا میرے حکم کی خلاف ورزی کی انٹیگنی ایک حکم آپ نے دیا اور ایک آسمانی حکم ہے دیوتاؤں کا انسان کا حکم ماننا ضروری ہے یا دیوتاؤں کا میں نے دیوتاؤں کی نافرمانی فرمانی ہرگز نہیں کی یہ کتاب مکمل سننے اور پڑھنے کے لیے سید عرفان علی ڈوٹ کوم کی ممبر شپ حاصل کریں جہاں سینکڑوں تراجم آڈیو اور ٹیکسٹ میں موجود ہیں آپ کا شکریہ